الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افطہ قولی آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت نے جب زمین پر اپنی نیابت کا فیصلہ کیا ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو زمین پر اللہ کی نیابت کر سکے اس کے قوانین کا نفاذ کر سکے اللہ تعالی نے یہ زمین اس کے حوالے کر دی اور اس کو چیف ایگزیکٹو مقرر کر دی جو اللہ کے اذن سے اللہ کی گئی داور ہٹانے سے اس پر حکومت کرے گا اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا جب حضرت سلیمان علیہ السلام تھے رسالت کے منصب پر فائز تھے تو ساری زمین کی طرح مسجد اقسا ان کی ملکیت جب حضرت مثال اسلام تھے تو ان کی ملکیت جب عیشا علیہ السلام تشریف لائے تو ساری زمین کی طرح بیت المقدس بھی مسجد اقسا بھی ان کی ملکیت تھے ان کے چارج میں جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری زمین کی طرح مسجد اقسا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چارج میں دے دی گئی اسی لیے براہ راست میں راج کی بجائے مسجد حرام سے مسجد اقسا لے کر گئے جسے ٹیک اوور ہینڈ اوور کرنا کہتے ہیں ہینڈ اوور ٹیک اوور کرنا کہلے وہ ہوا ہے اور اللہ تعالی نے اس کا نام مسجد رکھ دیا مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام سبحان الزی اسراب من مسجد الحرام العقص یہ مسجد حرام ہے وہ مسجد اقسل شیکل کوئی نہیں ہے تو قانونی طور پر بھی مسجد اقسا اس رسول کے چارج میں ہے جس کی رسالت ابھی تک قائم و دائم میں نے کیا تھا کہ جب کسی کی اتھارٹی باقی ہو تو وہ وہاں موجود نہ ہو حاضر ناظر نہ ہو تو بھی حاضر کے سیگے میں اس کی بات کی جاتی ہے اور اگر کسی کی اتھارٹی ختم ہو جائے تو وہاں موجود بھی ہو حاضر ناظر بھی ہو تو بھی اس کا اس کے لیے غائب کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے مثلاً آپ کے پاس دو اشخاص ہیں آپ ان کا تعارف کرواتے ہیں یا ان میں سے ایک صاحب ہیں آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مدیر تھے حالانکہ بندہ تو ناظر ہے آپ کے پاس موجود ہے آپ ہیں کیوں نہیں کہہ رہے تھے کیوں کا مر گیا نہیں موجود ہے لیکن چونکہ اتھائی ہو گئی ہے ختم وہ تھی لہٰذا یہ مدیر تھے اچھا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں کہیں آپ ذکر کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں میں وہاں موجود نہیں ہوں تو آپ کیا کہیں گے کاریہ نی صاحب ہماری مسجد کے امام ہیں تو نہیں نا ابھی ہیں حالانکہ میں وہاں موجود نہ بھی ہوں تو بھی سیگا جو ہے آپ استعمال کریں گے حاضر محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ اس سے وہ نہیں کہ ہیں تو اس کا مطلب حاضر ناظر بھی ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہم باتھ روم میں جاتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہم بیوی کے پاس ہوتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں یہ ٹیکنیکل زبان اس کو پکڑ کے فرقہ واریت بنا لی گئی ہے کا مطلب یہ کہ حضور کی شریعت موجود حضور کا حکم اب بھی لاگو ہوتا ہے حضور کا فرمایا ہوا قانون ہے حضور اب بھی اتارٹی ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد کے بعد آپ اس بات کو نوٹ کیجیے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں ہمارا ایمان کہ حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے رسول سے لیکن ہم یہودی نہیں ہیں اس لیے کہ ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہم موس علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانتے اگرچہ رسالت پر ہمارا ایمان ہے اگر ان کی رسالت کا انکار ہو تو ہم کافر ہو رسولوں میں سے کسی کا انکار بھی کوپر یعنی کہ یہودی ہمارے رسول کا انکار کرے تو ہم ان کے رسول کا بھی انکار کر دیں وہ ہمارے لیے ان پر ایمان لانا بھی ہمارے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری حضرت موسا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے اسی درجے کا جس درجے کا ہمارا اپنے نبی پر ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اس لیے یہودی نہیں ہیں کہ ہم موسا علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانتے ان کے اتھارٹی کو ہم نہیں مانتے ان کے اسبے کو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کی رسالت کو ماننے کے باوجود ہم عیسائی نہیں ہیں عیسائی کون ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے انہیں کو کہتے سارے ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے مین بھی کہتے ہیں اسے. ان میں بھی ڈھیر سارے فرق لیکن ہم ان کی رسالت پر ایمان رکھنے کے باوجود عیسائی کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہم ان کے اسرے کو نہیں مانتے ہمارے لیے شادی کرنے میں ثواب زیادہ ہے مجرد رہنے میں ثواب نہیں ہے وہ ان کے پادریوں میں ہوگا اور اس کے ریزلٹ جو آپ دیکھتے ہیں کارڈینل پکڑے ہوئے ہیں اور کس کس کیس میں سب آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو مان کر بھی کسی شک کے بغیر ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہم یہودی نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر اللہ کا رسول ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہم عیسائی نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اگر ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان بھی نہیں جس طرح ہم یہودی اور عیسائی نہیں ہیں نا ہم مسلمان بھی نہیں مسلمان ہونے کے لیے اس شریعت کو ماننا ضروری ہے جو وہ رسول لایا عیسائی ہونے کے لیے اس شریعت کو ماننا ضروری ہے جو عیسا لائے یہودی ہونے کے لیے اس شریعت کو ماننا ضروری ہے جو موسا لائے آپ مسلمان ہونے کے لیے اس شریعت پر چلنا اس کو ماننا ضروری ہے جو محمد لائے ہیں اگر ان کی رسالت پر ایمان ہے شریعت کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں فارمولہ سمجھ لگ گیا کہ تین جملے ہم اوسا علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں مگر ہم یہودی نہیں ہیں چونکہ ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے عیسائی علیہ السلام کو رسول مانتے ہم عیسائی نہیں ہیں چونکہ ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رسول مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں اگر ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہیں بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے کہ آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی رزلٹ نکل آتا ہے ہم کون ہیں پھر کیا ہے مسلمان نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کافر بھی نہیں ہم ماڈریٹ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی تین قسمیں پائی جاتی پیور کافر ہنڈریڈ پرسینٹ پیور مسلمان ہنڈریڈ پرسینٹ اور ماڈریٹ مسلمان جن کی سرداری تھی عبداللہ ابن ابئی کے ہاتھ مسلمانوں میں دو قسمیں تھے ایک وہ جو حضور کے حکم کو مانتے تھے حضور کو اپنا حکم مانتے تھے ریفری مانتے تھے جج مانتے تھے وہ تھے مومن بنیاد پرست کچھ وہ تھے جو ماڈریٹ تھے حضور کی رسالت کو مانتے تھے شریعت کو نہیں مانتے تھے ازا جا کل منافق ہوں نہ رسول بلکہ اس وقت کے ماڈریٹوں کو نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی بیچاروں کو آج کل کے ماڈریٹ کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پھر بھی کہتا میں مسلمان نہیں ہوں تم ہو مسلمان اس لیے کہ تمہاری مسلمان ہوئی ہوئی فوجی یونیفارم سمیت بھاگ جائے تو وہ فوجی نہیں رہتا بھگوڑا ہو جاتا وہ یونیفارم دکھا کے کہ, کہ میں فوجی نہیں ہوں من شزا شزا فنار جو شریعت سے نکلا وہ آگ میں گیا اپنی مسلمانی تھوپنے کی کوشش مت کرو تمہارے جیسے مسلمانوں کی ورائٹی موجود تھی حضور کے زمانے میں کل مناسب نہ کالو نشا دو نہ کال رسور اللہ ولہ یش ان کلا یا اللہ یا عالم رسول اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں انہیں اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ولہش ان منافق بول اور اللہ گواہی دیتا ہے اللہ قسم کھاتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے منافق قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ یہ قسم کھاتا ہے کہ منافق جھوٹ کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ آپ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں. آپ کو اپنا جج مقرر نہیں کرتے اپنا حکم مقرر نہیں آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے لہذا وہ جھوٹ بولتی ان اللہ لیتا ہم نے کبھی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا سوایش کے اس حکم کے ساتھ کے اس کی اطاعت کی جائے صرف ماننے کے لیے نہیں مانتے عیسائی بھی ہیں حضور کو وہ جو دی ہنڈریڈ کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے سو آدمی جو ہسٹری کا سب سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والا اور ہسٹری میں سب سے زیادہ چینج لانے والا اس میں سب سے چوٹی پر انہوں نے محمد رسول اللہ کو رکھا ہوا صلی اللہ. جس کالج میں محمد علی جناح نے داخلہ لیا تھا لنکن ان جس کو کہتے ہیں اس کے گیٹ پر جو لا گیورز ہیں نا دنیا کے قانون ساز ان میں چوٹی کا نام محمد رسول اللہ کا لکھا ہوا جہاں لاپرا محمد علی جنان اسی وجہ سے اس نے اس میں داخلہ لیا تھا کہ کم از کم ہمارے نبی کی ہستی کو تسلیم تو کیا کہ کوئی قانون انہوں نے بھی دیے لیکن وہ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ اس شریعت پہ چلتے نہیں یہ جو اس وقت کے ماڈریٹ تھے ہلکے پھلکے مسلمان نہ زیادہ خرچ کرے نہ زیادہ جنگ میں جائیں یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانی کے تمام بینیفٹس دنیا میں لیتے تھے جیسے آج کل کا ماڈریٹ لیتا ہے ان کا جنازہ پڑا جاتا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے والے ان کا نکاح ہوتا تھا طلاق ہوتی تھی وراثت تقسیم ہوتی تھی جیسے آج کل کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے دیکھنا یہ کہ رب بھی ان کی مسلمانی کو تسلیم کرتا ہے قیامت کے دن یا نہیں قانونی تو تمام مسلمانوں والے حقوق عبداللہ اللہ ابن ابئی کو بھی ملے نبی نے اپنا چولا دیا کمیز دیا دفن کرنے کے لیے دفن کے طور پر ان سے مشورہ لیا جاتا تھا ووٹ لیا جاتا تھا ووٹ ہوتا تھا ان کا جیسے آج ووٹ آپ کو پتا ہے گز میں جانے سے پہلے جو مشاورت ہوئی تھی ابد اللہ کو تقریر کرنے کی اجازت دی گئی تھی ووٹ دیا تھا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے حضور نے اس کی رائے کو رد کر دیا جو صحابہ کہتا تھا نہیں جی باہر چل کے لڑنا چاہیے باہر جا کے لڑے بعد میں وہ تانے دیتا پھرتا جیسے یہ تانے دیتے نا گیا بھیجا تھا مولویوں نے مروا دیا ماؤں کے لالوں کو سیم وہی عادتیں عبداللہ ابن بھائی والی وہ بھی کہتا تھا لو کہنا لانا امر شعین ماں کو تلنا ہا سرکار ہمارا صرف ووٹ اگر نہ ہوتا بلکہ ہمارا حکم میں کوئی عمل دخل ہوتا کوئی بیٹوں کا حق حاصل ہوتا سارے اختیارات محمد کی ذات میں نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بچے یوں نہ کٹتے وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا ما کو ہم اس طرح گاجر مولی کی طرح نہ کٹتے اگر ہماری بات مانی جاتی ہے اور مدینے کے اندر رہ کے لڑا جاتا باہر نہ نکلا جاتا لو اتا ماں کھو چل اگر وہ ہماری اتاحت کرتے تو نہ مرتے اور نہ کرتے وہ نمک چھڑکتے تھے مسلمانوں کے زخموں پر یہ بھی نمک چھڑکتے اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے ہم نے کیا کیا ہے تو مسلمانوں کی دو قسمیں تھیں ایک کافر تھی ہنڈریڈ کافر ہنڈریڈ مسلمان درمیان والے جو ماڈریٹ تھے جو نبی کی رسالت کو مانتے تھے شریعت کو نہیں مانتے واکیلا رسول رائے کل منافقین کا سدودا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تو دیکھتا منافقوں کو کہ وہ بس رک جاتے ہیں ایسے پتا چلتا پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئیں وما اور سلنا میں رسول اللہ علی ہوتا رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے رسول دنیا میں کسی قبیلے کے رسم و رواج کسی قوم کے کلچر کسی دنیاوی قانون کی پیروی کرنے نہیں آتا بلکہ وہ اپنا سٹینڈرڈ دیتا ہے اپنا قانون دیتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے وہ پیروی نہیں کرتا وہ بدل دیتے آپ دیکھیں صدیوں سے رواج تھا تقریباً ڈھائی سال سے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا تھا جائیداد میں وارث ہوتا تھا اس کی بیوی بہ ہوتی تھی کے ہاتھوں توڑوا دیا ہے رسول سٹینڈرڈ دیتا ہے معیار مقرر کرتا ہے دوسروں کے مقرر کردہ معیار رسم و رواج پر چلتا نہیں اور جو شخص بھی رسم و رواج سے چمٹ کر رہ جائے شریعت کی پیروی چھوڑ دے اس کا رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حت کا یقین ہوا ہو تب لماجے تو یہاں تک کہ اس کی مرضی اس کے تابع نہ ہو جائے اس کے اموشن اس کے اس کے سوچ اس کی تابے نہ ہو جائے جو میں تو جو میں لے کر آیا ہوں چیریت رسم و رواج مرضیوں کے ہوتے ہیں جو مرضیاں رسم و رواج ڈال دیں تو رسول آتا ہے اپنی اطاعت کروانے کے اب آپ اتھارٹی کا اندازہ لگائیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد کیا ہے آپ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا وہ ایک دفعہ مدرسے کے پاس سے گزرے تو وہاں تورات پڑی جا رہی تھی تو کچھ باتیں ایسی تھیں جو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ٹیلی کرتی تھی تو وہ نوٹ کر کے لے آئے اور آ کے بیٹھے جب تو انہوں نے وہ پڑھنی شروع کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے کیفیت کو اپ کو پتہ چل گیا کہ حضور کو ناگوار گزر رہا ہے انہوں نے کو نہیں ماری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں اٹھا کر دیکھا حضور کے چہرے کی کیفیت دیکھ کے اس وقت فرماتے ہیں رضی تو بالله ربن وببالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولن اے اللہ کے رسول میں اسلام کے دین ہونے پر اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں تجدید ایمان کی یہ لیکن یہ کہا یہ جو میں لے کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی تقسیب کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو موسا کی تعلیمات ہیں جو میری تعلیمات کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں اگر آج موسا خود موجود ہوتے میری چھوڑ کے اس پر چلتے تو گمراہ ہوتے سمجھ لگی کہ نہیں لگی آج موسا ہوتے قرآن چھوڑ کے تورات پہ چلتے تو گمراہ ہوتے خود ان کے لیے بھی ان کی تعلیمات کینسل ہو گئی ہیں ن موسا اگر آج موسا ہم میں زندہ موجود ہوتے اس کی نجات بھی میری پیروی میں پیچھے کوئی رہ گیا اور جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے قانون شریعت سے بالا تر ہے یہ وہ بات ہے اگر کوئی چیز ثابت بھی ہو جائے کہ وہ تورات میں سے ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہنڈریڈ پرسینٹ ثابت ہو جائے کہ یہ تورات میں سے ہے اور رب کی طرف سے نازل کردہ ہے تو بھی آج اس پر چلنا گمرائی ہے قرآن پر چلنا ہدایت جیسے ہمارے جو منکرین حدیث حضرات ہیں نا اگر ان کو حدیث ثابت بھی ہو جائے پہلے تو یہ بات ہے شخص ہو گئی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ شور بھی ہو جائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں جب تک حضور زندہ تھے تب تک ماننا جو ہے یہ واجب تھا جب تک حضور موجود تھے بحثی تھے چیف ایگزیکٹو تب تک یہ حدیث ان لوگوں کے لیے تھی قابل اتباہ ہمارے لیے نہیں حضور گئے بات ختم ہو گئی جو نیا چیف ایگزیکٹو آیا اب اس کے احکامات چلیں گے مرکز ملت جو بھی نیا بنتا جائے گا جہاں بھی عطی اللہ وتی رسول کی بات ہے اسے اس مراد ہے کہ جو مرکز ملت ہے اب اس کی اطاعت کرو یعنی محمد گئے محمد اللہ کے رسول تھے ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے میں پائے جاتے ماں ارسلام رسول تعبض میں ہم نے کوئی رسول کبھی کھلونا بنا کے نہیں بھیجا کوئی ربر اسٹمپ بنا کے نہیں بھیجا بے اختیار بنا کے نہیں بھیجا ہم نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے نیچے رکھ دیا میں یہ تیر فقد فقت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاط نی جنرل پاور آف ہٹارنی ماں آتا کمر رسول فاخو و ماں نہا کانتا جو چیز تمہیں رسول دے اس کو لے لو جو چیز جس چیز سے رسول مانا کریں اس چیز چھوڑ مشرقین کے لیے اللہ تعالی نے شورا میں ایک دلیل پیش کی فرمایا ام شرکا و سورا لهم من او ما لم الدین به یا اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا شرع من المدین اللہ نے تمہارے لیے شریعت مقرر کی ان کے بارے میں فرمایا ام لحم سرا کا شرح او من الدین امالم یا ازم بہ اللہ جن کو یہ پوجتے پھرتے ہیں شراکا بنائے پھرے ہیں کیا انہوں نے بھی کوئی شریعت بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کچھ قوانین بھی ہوں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہوں کچھ عوامر اور نوائن جو قانون نہیں دیتا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور جو اپنا قانون دیتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں وہ اپنی الوہیت کا دعوی کرتا ہے ہمیں لگی کہ نہیں لگی وہ صرف سجدہ کرنے کا نام کسی کو الہ ماننا نہیں ہے اسی لیے فرمایا نا آفرائی تن ہوا جس نے اپنی مرضی کو الہ بنا لیا ہے. یعنی اس کی مرضی قانون ہے اس کے لیے کوئی قانون کسی قانون کی اہمیت نہیں کوئی ریڈ اشارہ گرین اشارہ نہیں اس کی مرضی قانون تو وہ مرضی اس کی الہ ہے حالانکہ کوئی آدمی اپنے آپ کو سجدہ کرتا ہے نہیں قانون دینا الہ کا کام ہے اس کے بل مقابل جو بھی قانون دیتا ہے وہ الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کا دعوی کرتا ہے کسے بادشاہ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام جس سے ڈرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے رسول سے پولیٹیکل اختیارات چھینے ہیں تو مطالبہ بھی انہی کا ہوگا نا عبادت کا حق تو انگریزوں نے بھی نہیں چھینا تھا نہ وہ زکوٰۃ سے منع کرتے تھے نہ روزے سے منع کرتے تھے نہ نماز سے منع کرتے تھے آپ برطانیہ میں بھی نہیں کرتے امریکہ میں بھی نہیں کرتے پھر اسلامی ملک کا مطلب کیا ہوا تم نے رب سے وہی پولیٹیکل اختیارات تو چھینے رسول سے وہی اختیارات تو چھینے جو تم نے چوری کیے ہیں ہم نے مطالبہ انہی کا کرنا ہے نا میری گڑی گم ہو جائے اور کسی بندے کے پاس ہو تو میں اسے گڑی مانگوں گا یا جوتے مانگوں گا اس کے اور وہ کہتے شریف آدمی کڑی مانگ ہے جوتے نہیں مانگتا پرنا نہیں مانگتا چوٹی نہیں مانگتا گوری نہیں مانگتا کہتا جی گھڑی دو تم نے چوری گھڑی کی ہے تمہارے پاس گھڑی ہے تمہارے پاس اختیارات جو ہیں یہ اللہ رسول کے اختیارات ہیں تم کیا ہو پیشاب سے نکلے زمین میں گھس جاؤ گی تیری اتارٹی تم نے اتھارٹی چھینی نہیں ہم اتھارٹی کا تقاضا کر امانت کے طور پر استعمال کرو حدود مقرر کرو جہاں تک اللہ رسول اجازت دیتا ہے استعمال پر. مرضی چھوڑ دو ہر رسول نے یہی آ وقت فران بھی یہی کہتا دیکھو یہ بڑا پولیٹیکل رسول ہے یہ چاہتا یہ ہے ہوں. من آر بسحر یہ تمہارا تختہ الٹنے آیا بھائی نمازیں پڑھانے نہیں آیا تمہیں یہ تمہارا پولیٹیکل بے طریقہ سے کو تمہارا آئیڈیل سسٹم الٹنے آیا ہے طریقہ کو مثالی جو طریقہ ہے تمہارا جو مثالی یہاں نظام رائج ہے جس میں تم چوریاں کھا رہے ہو اور یہ تمہارے بچے پر اینٹیں بنا رہے ہیں اس نظام کو الٹنے آیا بھائی وہ الا نہیں جو اپنی اتھارٹی نہیں چاہتا اپنا غلبہ نہیں چاہتا میں نے سٹارٹنگ میں کیا تھا کہ اللہ نے زمین اپنے خلیفہ کو دی زمین اپنے خلیفہ کو اسپرد کر دی اس پر تم میرا قانون کیا وہ رب کا یہاں تم اپنے رب کو بڑا کرو بڑا بناؤ اس زمین نبیوں نے محنت کی رسولوں نے محنت کی کچھ اس محنت کے دوران چلے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے ہیں قانون دیتے ہیں چلے جاتے وہ قانون باقی اور قیامت تک باقی رہے گا اور حضور کی رسالت بھی تبھی باقی رہے اب جو رسول کو مانتے پرانے حقیق میں جتنا بھی تعارف کروایا گیا منافقین کا اس میں کیا ہے کی طرف بلایا جاتا تھا آؤ رسول سے فیصلہ کرواؤ اور رسول فیصلہ کریں گے نہیں آتے تھے اس سے ثابت کیا ہوا کہ رسول کی رسالت پر ایمان نہیں جب بھی کہا گیا وہ اجازت جوڑو رسول جب بھی انہیں بلایا گیا اور اللہ رسول کی طرف لیا کم وہ فیصلہ کریں تمہارے درمیان ان میں ایسے گروپ پھسل جاتا کنیکترا جاتا نکل جاتا تھا سائد. رسول کی رسالت کو ماننا اور رسول کی شریعت کو نہ مانو آدمی مسلمان نہیں رہتا جو نیا اضرا تشریف لائیں ان کے لیے ارد کر رہا ہوں جلدی تشریف لے آیا کریں اب ہمارا جمعہ پیچھے جا رہا ہے. اس جمعہ پچیس منٹ اور رکھ لے تک شاید بیس منٹ ہو جائیں گے ہم پیچھے جا رہے ہیں جمعہ ذرا پیچھے کی طرف جا رہا میں نے آج کیا تھا کہ ہم حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تمام رسولوں پر ایمان ہمارے ایمانیات کا پلر ہے سات جو ستون ہے نا ہمارے ایمانیات کے پانچ ہمارے اسلام کے نا بونیا اسلام اعلیٰ فنکشن دیر آر فائیو پلر آف اسلام اینڈ سیون پلرز آف فیتھ ایمانیات کی جو سات چیزیں ہیں اس میں تمام رسولوں پر ایمان ایک پیکج کے طور پر ہے ان میں سے کسی ایک انکار بھی کفر ہم اسلام کو رسول مانتے ہیں سو فیصد مانتے ہیں جس طرح ہم اپنے نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن چونکہ ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے لہٰذا ہم یہودی نہیں ہیں ہم عیسی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں مگر چونکہ ان کی شریعت کو نہیں مانتے لہٰذا ہم عیسائی نہیں ہیں اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں ان کی شریعت کو نہیں مانتے لہذا ہم مسلمان نہیں ہیں کوئی شک ہے پھر کیا پیچھے پیچھے رہ گیا ماڈریٹ مسلمان جو آج اکثریت ہے وہ اگر کہتا ہے تو جھوٹ نہیں کہ گراؤنڈ پر حقیقت موجود ہے کہ ہم میں کی ایک عظیم اکثریت ماڈریٹ منافق ہیں ہم اب منافقوں پر اگر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے شریعت کا تو ایمان نہ ہو تو وہ نہیں برداشت کرتے طالبان کے ساتھ کیا ہوا ہے بچاروں کے انہوں نے نیچے زمین پر دیکھا نہیں بہت زیادہ ڈال دیا ریزلٹ سب کے سامنے حضور کے زمانے میں بھی عبداللہ ابن اپنے پر حد جاری نہیں ہوتی تھی انہوں نے حد جاری کی کسی کو گولی ماری کسی کا ہاتھ کاٹا کسی کو سنچار کیا یہ سمجھ کر کے یہ مسلمان ہیں عبداللہ ابن اپنے کو حد نہیں ماری گی کوڑے نہیں مارے گئے اسی کوڑے اس پر حد جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھنے کی سٹوری رائٹر وہی بدری صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے تھے سن کر انہوں نے بات آگے کر دی تھی حضرت مستار رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حد جاری کر دی گئی عبد اللہ اپنی کو چھوڑ دیا گیا کیوں اس لیے کہ وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں ہد جاری کی جاتی اسی طریقے سے ان باؤنڈریز پر جو کفر کے بلاد الکفر کے ساتھ لگتی تھی وہاں یہ حد جاری نہیں کی جاتی تھی کیوں ادھر سے لوگ ان کے ساتھ مکس آتے جاتے تجارت بزنس رہتا تھا جیسے لوگ میں سمگلنگ زیادہ ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا تھا لہذا ایمان بھی کمزور تھا اور رستے بھی کھلے ہوئے تھے حد اگر جاری کی تو ہو سکتا ہے وہ کافری ہو جائے چھ لانگ مارک ادھر ہی چلا جائے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کا ایمان دیکھ دے کر ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ آج جو ہماری کیفیت ہے ایک رومانس تو ہے ہمارا اسلام کے ساتھ لیکن جب آ گیا تو حال ہم نے اس کا افغانستان والے ہی کرنا ہم ماڈریٹ مسلمان جو جمعے بھی سنتے ہیں درس بھی سنتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا اسلام اسی حد تک ہے جس جگہ ہمارا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہم نے اپ کر دینا نماز عبداللہ بن نبی بھی پڑھتا تھا نماز بھی روزہ بھی زکات بھی یہ سارے کام وہ کرتا لیکن جان پہ بنتی تھی وہاں وہ ہینڈز کر دیتا یہ حقیقت ہے کہ جس قسم کا ایمان ہمارا ہے ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں اسلام کو آنے دیتے کس نے روکا ہے ہم نے روکا ہو میری بیوی پر اگر اسلام نہیں آتا تو کس نے روکا میں نے روکا میری اولاد میں نہیں آتا میرے گھر میں نہیں آتا دروازہ کھول کے کسی نے اندر کو نہیں گھسانا پائپ لائن کے لیے پانی جس طرح بیچتے ہیں اس استری تو نہیں بیچنا کسی نے اسلام میں نے لے کے آنا ہوں میں نہیں لے کے آ رہا ہوں ہوں ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ دن ہم متھے لگا دیں گے مشرف کے جی وہ اسلام نہیں آنے دیتا یا اللہ اس کو لٹکا دے ہماری طرف کفار کفارے کا عقیدہ جیسے عیسائی کہتے ہیں ایک سال اسلام ہمارے گناہوں کے جرم میں لٹکے گئے ہیں اب ہم جو مرضی کریں ہم نہیں چاہتے جب ایک قانون کو اللہ رسول نے کہہ دیا ہے پھر وہ کس ٹائم میں ہوتا ہے جا فلاں اس بل کو پاس کرے گا تو پھر ہم کریں گے ڈنڈے کے دور سے کریں گے آج وہ دور نہیں ہے جہاں بھی آپ اس طریقے سے اسے قانون بنا کر نافذ کریں گے ڈنڈے کے دور پر وہاں دنیا شور مچا دے گی بڑی ظلم ہو رہا جی وہاں پہ اور ڈسکریمشن ہے جی اور فلان ہے جی ڈھینگ ہے جی اب دیکھیں یہاں جو عورتیں کرتی ہیں ان کے ہاتھوں پہ بھی ہوتا ہے پاؤں میں بھی جراوے ہوتی ہیں ہاتھوں پہ دستانے ہوتے ہیں چہرہ بھی پورا دنیا میں کبھی کسی نے شور مچا یہ عمل میں پورا جلوس نکلا عورتوں کا ڈاکٹرز بھی تھے اس میں پورا انہوں نے پردہ کیا دستانے بھی پہنے ہوئے تھے تو کس نے کبھی شور کیا افغانستان میں کیوں شور کیا تھا قانون کے ذریعے نافذ کیا گیا اگر ہم سارے مسلمان اللہ رسول کے حکم کو ماننا شروع کر دیں تو کوئی مائک لال یعنی کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے جی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ تو تعجب کرتے ہیں دیکھو ان پر قانون بھی نہیں لاگو ہوا کوئی سزا سزا بھی نہیں ہے پردے پر, پر پھر بھی یہ پردہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے بھکتے ہمیں کیا کوئی دخل نہیں دیتا آج جو سچویشن اس میں اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہے میں نے آج کیا تھا کہ ہم منافق ہیں جسے آج کل ماڈریٹ کہتے ہیں اس زمانے میں منافق کہتے تھے ہلکا پھلکا اسلام ہوتا تھا زیادہ تکلیف نہ دے آدمی ڈائٹ کسم کا ہوتا سلیکٹ ڈائٹ یہی یہ ہوتی ہے نا سلیکٹ آئٹم لیتے ہیں کہ جی جیرا ایک لے لینا ہے جی اور اس میں تھوڑا سا سلاد لے لینا ہے جی اور وہ جرجیر لے لینی ہے جی اور چیز بس جی یہ کھانا ہے اسی طرح ہم اسلام سے لے لیتے ہیں یہ نماز لے لینی ہے اس میں جی اور یہ بس اتنا سا لے لینا جی اور بس اتنا سا لے لینا جی اور باقی یہ جو ہے یہ ذرا ہزم ہونا بہت مشکل ہے اس لیے یہ مولویوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ لیں نیک بن جائے کیا میں ہمیں بخشوا دیں گے ان کو وہاں وہ بلیک ٹکٹ مل جائیں گے جنت کے تو یہ پھر بندے اندر کرنا شروع کر دیں گے وہاں آپ نے کیفیت دیکھی ہوگی جو اگر بجلی سے متعلق ہیں کہ جو سرکٹ بریکر ٹرپ کرتا ہے وہ نہ آن پوزیشن پہ رہتا ہے نہ آف پہ ہوتا وہ درمیان میں ہوتا ہے یعنی آپ کیونکہ آگے بجلی کوئی نہیں اس کا مطلب ہے وہ آف ہے آؤٹ پٹ کوئی نہیں لہذا وہ آن نہیں ہے اس لیے کہ آن والے آسار نہیں ہیں اچھا وہ آف بھی نہیں ہے اس لیے کہ آف کے بعد اگر آن کیا جائے تو دوسرا اسٹیج آن ہے آف اینڈ آن دو سٹیج آن ہے اس کو آپ آف کریں گے اور آف ہے آپ اس کو آن کریں گے اچھا ٹرپ کو آپ آن کرنے کی کوشش کریں آن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو پہلے آف نہ کریں پھر بات اس کو آن کریں ہم ٹرپ شدہ مسلمان ہیں تھک گئی ہے دنیا زور لگا لگا کہ ہم آن کوئی نہیں ہوتے اب اللہ نے آف کرنا شروع کر دیا ہلاکو سے کروایا تھا نا بغداد والوں کو آف ہم آن ہونے کے لیے تیار نہیں ہم ٹرپ شدہ مسلمان ہیں نہ تو ہم اس طرف کے نہ اس طرف کے قرآن نے کیا پیاری بات کہی ہے لائ لا ہا نہ یہ آن ہے نہ یہ آف ہے مزب زب نہ بہ نہ زہ یہ درمیان میں متزب ب... ٹرپ ہوئے ہوئے کھڑے جب اس قسم کے مسلمان ہوں تو پھر آپریشن کلین اپ ہوتا ہے پہلی قوموں میں بھی یہی ہوتا تھا نیا رسول آ جاتا تھا نئی قوم اٹھتی تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیتا کسی اور قوم کو اٹھا دے لیکن ہوتا اسی ملت میں دوسری مثال انڈے کی دو قسمیں ہوتی ایک یہ کہ آپ املیٹ بنا کے کھا لیں اس کو اور ایک یہ کہ آپ اس میں سے بچے نکال لیں جب آپ اسے مرغی کے نیچے رکھیں اور بائیس دن میں انڈے نہ نکلے انڈے میں سے بچے نہ نکلے تو پھر نہ وہ املیٹ بنانے کے قابل رہتا ہے نہ اس میں سے بچہ نکل پھر کیا ہو جاتا ہے گندا انڈا ہو جاتا ہے یعنی پہلے کم از کم جب مرغی کے نیچے نہیں رکھا تھا تو اس کا ایک فائدہ تو تھا نا املیٹ بنا سکتے تھے ہم اس کا جب اس کو امتحان میں ڈالا مرغی کے نیچے رکھا ہم نے تو فیل ہونے کے بعد یا تو اس میں سے بچہ نکل آنا چاہیے تھا جو پاس ہو گئے ان میں سے بچے نکل آئے جو باقی بچے اب ان کا اب لیٹ بھی نہیں بنتا ہے, ہے کہ نہیں ہم وہ انڈے اکبر البادی نے کہا تھا اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ہم گندے ہو گئے ہیں نہ املیٹ نہ بچے نکلتے تیسری مثال ڈال جب تک پکتی نہیں ہے ساری ایک ہی جیسی ہوتی ہے جب امتحان میں ڈال دی جاتی ہے آگ پر رکھ دی جاتی ہے یہ اس کا امتحان ہے اس کے بعد جو نئی گلتی وہ پہلی جیسی بھی نہیں رہتی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کبھی کوئی اٹھا کے واپس پھر اس ڈبے میں نہیں ڈالتا جہاں سے نکلی پھر وہ کچرے میں جاتے وہ کڑکو ہے ہم وہ کڑکو ہیں جس کو ہرم میں بھی ہم نے ڈال کے دیکھ لیا آب زمزم میں بھی ڈال کے دیکھ لیا پی کے نہیں آتے ہر سال حج کرنے جاتے ہم آبے زمزم میں بھی نہیں گلا وہ کڑکو کہاں گلے گا اتنے ہائیسٹ ٹیمپریچر پر جا کے بھی ہم نہیں صدرے سلا جو ہم پڑھتے ہیں آج ہم کہتے ہیں. سلا کہتے تھے کسی چیز کو گرم کر کے سیدھا کرنے کو یار ہم جو کپڑے استری کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں وہی استری آپ ٹھنڈی پھیر دیں کپڑوں پر تو وزن سے کپڑے استری ہو جائیں گے نہیں آپ کیا کرتے ہیں? گرم استری پھیرتے اس گرم استری کے ساتھ وہ دور ہو جاتی ہے جو ٹیڑھا پہ وہ دور ہو جائے اس کا نام تھا سلا گرم کر کے سیدھا کرنا اسی سے فرمایا نا کہ یہ جہنم میں پہنچیں گے یسلا نارم آتی سے لوگ ہم نماز میں آتے ہیں گرم ہوتے ہیں بالکل کوئی نہیں استری ہوتے بالکل سیدھے نہیں ہوتے جتنے ہمارے اندر وال ہوتے ہیں پورے کے پورے ول رہتے ہیں. حضور فرمایہ مومن بڑا سیدھا سادہ ہوتا اللہ کی گائے ڈیلے شانوں والا بھولا بھالا اس میں وٹ شٹ کوئی نہیں ہوتا نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکے کو پسند کرتا ہماری جو اس وقت کی کیفیت ہے بس سنتے ہیں جمعے بھی سنتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سٹوری سمجھ کے پڑھتے ہیں سواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ سواب کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا حالانکہ قرآن آیا تھا دنیا میں رزلٹ دینے دنیا میں اس کا رزلٹ نکلے گا دنیا جنت بن جائے گی مومن بھائی بھائی ہو جائیں گی ایک جنت کا معاشرہ قائم ہو جائے گا ہم نے کہا نہیں اس کو وہیں چل کے کھولنے جو خرابی ہے آپ کو جب مینل ملتا ہے گاڑی کے ساتھ یا ٹیپ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ یا سی ڈی ملتی ہے اس کے ساتھ ایک پروگرام ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اس کے لیے ونڈوز 98 ایٹ چاہیے نائنٹی فائیو چاہیے ونڈوز ٹو چاہیے وہ پورا ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کتاب جو آپ کے ساتھ آئی ہے بلکہ آپ سے پہلے بھیج دی گئی ہے کس لیے گئی کہ پتا چلے کہ ایمان کو کیسے انسٹال کرنا ہے اسلام کو کیسے انسٹال کرنا ہے کس طریقے سے تم سے جھوٹ اور فراڈ دور ہوں گے کس طریقے سے تمہارا زنگ اترے گا یہ سارا قرآن حکیم میں یہی تو بتایا کہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں کوئی ہم نے شیڈول بنایا ہے کہ جتنی دیر آپ اخبار پڑھنے میں روزانہ لگاتے ہیں اس سے آدھی دیر بھی اگر قرآن کو ہم دیں تو ہم سیدھے نہ ہو جائیں ہم سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتے ایسی بات نہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے وہ تو غالب نے بھی کہا تھا جانتا ہوں سواب تحت پرت بھی ادھر نہیں آتی مصیبت مجھے بھی پتا ہو رہے ہیں وہاں پر اور جنت ہے اور نہ رہے جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زود پر یہ ادھر نہیں آتی ہم سے کوئی بھی ہم نے کھیل سمجھا ہوا لیکن میں نے آپ کے سامنے تین جملوں میں فارمولہ رکھ دیا قبر میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا حشر میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا ہماری مسلمانی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی کو کوئی بہت زیادہ کرنا نہیں پڑے گا واللہ سری الحساب یا میں نے آپ کو بتایا تین جملوں میں ہماری مسلمانی زیرو کے باہر آ گئی کیا آپ رسول کو رسول مانتے رہیں رسول کا حکم نہ مانے تو آپ مسلمان نہیں احدکم تو میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیری مرضی اس کے تاب نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں میں نے ارد کیا تھا کہ گاڑی کی چابی ہوتی ہے اور جب سودا ہوتا ہے تو گاڑی اٹھا کے نہیں دی جاتی چابی اس کے حوالے کی جاتی ہے. گاڑی کا تبادلہ ہوتا ہے تو چابی کے ساتھ چابی کا تبادلہ ہوتا ہے بندے کی چابی اس کی مرضی ہے جب تک یہ رب کے ہاتھ میں نہیں دو گے تب تک سودا پورا نہیں ہوگا مرضی تم نے بچا کے رکھی ہوئی تو رب کو دیا کیا ہے یہ ہماری مرضی ہی تو وہ ناتور ہے ہمارے گھر کے باہر جو اسلام کو اندر نہیں آنے دیتا کوئی پولیس کھڑی ہے ہمارے گھر کے باہر کوئی فوجی کھڑا ہے جو اسلام کو نہیں اندر آنے دے رہا ہم گلا کریں کسی سے کہ وہ نہیں آنے دے رہا جو چلنا چاہتا ہے اس کو کس نے روکا ہے ہمیں کس نے روکا ہوا ہے ایمانداری کی بات کبھی غور کیا ہمیں ہماری مرضی نے نہیں روکا, ہم روکا ہوا ہم ڈائٹ کر رہے ہیں ہم ڈائٹنگ پہ ہیں اتنا اسلام چن کے سلاد کی طرح لینا ہے جتنا ہمیں عزم ہو جائے ہم مسلمان ثابت ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو وہ کیوں ڈسکاؤنٹ دے گا آپ کو پتا ہے جو دکاندار مجبور ہوتے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے یہ بیس کی چیز ہے یا تیس کی چیز ہے آپ نے کہا نہیں نہیں اچھا جی آپ چل پڑے وہ یار بولو تو صحیح نا تم کتنے دے سکتے ہو تم تو ایسے ادھر ادھر اچھا کتنے دو گے تم بتاؤ نیگوشیٹ اچھا مکہ میں میں کیوں نہیں کرتے وہاں بھی تو دکاندار ہی ہیں ہم بھی گاہک ہوتے ہیں قیمت پوچھو تو منہ پہ مارتے ہیں وہ کیوں ان کا چلتا پھرتا گاہک ہم نکلیں گے دوسرا آگ اسے گا اگلے سال نئے آجی آ جائیں گے اسے اگلے سال نئے آجی آ جائیں گے ان کا گاہک چلتا پھرتا پرماننٹ گاہ کوئی نہیں گا ٹوٹنے کا خطرہ کوئی نہیں پیسے برستے ہیں ان برستا ہے نہ تو نیگوشیٹ کرے اچھا ایسا کرو تم دو ہی نمازیں پڑھ لیا کرو اگر نہ بھی تم پڑھا کرو تو بھی مسلمان ہو جائے کرو ہم تو نیگوشیٹ بھی نہیں کرتے ہم تو اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کرنا ہے مسلمانی تسلیم کر لے گا تو تیری مہربانی ہے نہیں کرے گا تو بھی ہمارا کوئی نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو ڈسکاؤنٹ بھی نہیں مانگتے دکاندار سے ہوتا ہے سودا بازی ہوتی ہے بارگیننگ ہوتی ہے پھر آپ طے کر کے نہیں دس نہیں ہم چار دیں گے اور چار تب اس کے کاؤنٹر پر رکھتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ وہ دس مانگتا رہے اور آپ چار رکھ چیز اٹھا کے دکان سے نکل جائیں آپ کبھی ایسا ہوتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے جنت جو ہے وہ باہر کسی نے پھینکی ہوئی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گے اٹھا کے چل پڑو گے وہ ایسے سمجھتے جیسے یہاں کلین بار پھینک دیتے ہیں اور اٹھا کے چل پڑتے ہو تم چلو بلدیا والوں کو تکلیف ہوگی میں اٹھا کے لے جاتا ہوں جن کیسے سمجھی ہوئی ہے مسلمانی ثابت نہیں ہوتی تین جملے ریزلٹ نکلا موسا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کے باوجود ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہم یہودی نہیں عیسا علیہ السلام کو رسول ماننے کے باوجود ان کی شریعت کو ہم نہیں مانتے ہم عیسائی نہیں ہے اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ماننے کے باوجود ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے ہم مسلمان نہیں ہے منافق ماڈریٹ کہہ لیں اس وقت منافق کہتے تھے قرآن بار بار دعائیاں دیتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مارے پیٹے کی نماز پڑھتے ہیں ولا یاتون اللہ رحم کسالا ولا ان سے اللہ رحم کار یہ زکات بھی دیتے ہیں ٹیکس سمجھ کر دیتے ہیں وہ مغرم آپ کو پتا گراما جرمانے کو کہتے یہ جو خرچتے ہیں اس کو چٹی سمجھتے ہیں یہ جگہ ٹیکس ہے جی جو لے رہے ہیں یہ تربا سونا اور تمہارے برے دنوں کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ یہ اللہ کوئی ان کو ڈاڈا ٹکر جائے تو ہماری جان چھوٹے زکات سے اور وہی ہوا حضور صلی اللہ وسلم کے وسال کے بعد کے سے میں آپ کی طرح پھیلا وہ منکرین زکات آپ کہتے ہیں آپ کی طرح وہ با پھیلی انہیں سمجھا کہ اب ہم وہ چلے گئے ہیں. اب ہم جیت جائیں گے تو جو بھی رسول آتا ہے وہ اطاعت کروانے آتا ہے ماں اور سلام ان اللہ اللہ کے اذن سے اللہ کی پروکسی پہ اللہ کے ہاف پہ اللہ کی دی ہوئی پہ وہ اث کرواتا اللہ نے مشروط کر دیا ان کے ایمان کو فلا و رب کا لا یؤمنون فلا و رب کا لا یو مین سو تیرے رب کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ایمان کو قبول کر لے یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا حق کے منہ کفیماد جرابئی نہ ہو یہاں تک کہ یہ اپنے جھگڑوں کا اپنے معاملات کا فیصلہ تم سے نہ کروائے یا نبی باندھ دیا حاکم اور محکوم کے درمیان جھگڑا ہو جائے صدر اور اس کی عوام کے درمیان جھگڑا ہو جائے فرمایا فا ان تنازع تم فی شار رسول اگر عوام اور حاکم کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اسے پیش کرو اللہ اور رسول کے ساتھ کتاب سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو کون حق پائے اور یہ ہوتا رہا؟ عمر فاروق کے بہت سے واقعات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بہت سے واقعات ہیں وقت دیگر تعلق کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہے تو اسے و سنت پر پیش کیا گیا اور اس کے مطابق فیصلہ کے کہ جی یہ حق پر ہے یہ نہ حق فرما فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فی ما شجر بینہن اگلی شرط اس سے بھی سخت رکھی ثم لا یجدو فی انفسہم حرجم مما قضیتا اور اس کے بعد نبی جو فیصلہ تو کر دے اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی کھٹک باقی نہ رکھ وایوسلیم تسلیم اور وہ اسے اس طرح تسلیم کریں اس فیصلے کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے یہاں تو ہوتا ہے نا سیشن فیصلہ آپ کے خلاف دے دیا آپ نے اس کے وکیل کو بھی دو چار گالیاں دی سیشن جج کو بھی دو چار گالیاں دی اور چلے گئے آپ ہائی کورٹ میں پھر ہائی کورٹ میں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا آپ نے شور مچایا جج بگ گیا جی پھر آپ چلے گئے سپریم کورٹ میں لیکن نبی کی عدالت کے بعد اپیل کوئی نہیں اس طرح تسلیم کرنا ہے حرج مزے کی بات ہے جو لفظ استعمال کیے ہے کہ اریٹیشن کوئی نہ ہو کھٹک نہ ہو پکانی بے انصافی نہ ہو گئی یا دوسری ہرا جن مما قبئی کا کوئی حرج اندر باقی نہ رہے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے اس فیصلے کو قبول کرنے یہاں تو جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہی وہ دو چار سناتا ہے جناب شریعت کو دو چار مولویوں کو سناتا ہے عام طور پہ مولوی سامنے رکھ کے گالی کسی اور کو دی جاتی ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے گائے بیل بینس جو بھی بکتا ہے تو اگر وہ نہ صحیح چلا یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو دیکھ تیرے بیچنے والے مولوی کو سامنے رکھ کے گالی اسلام کو دی جاتی ہے جیسے وہاں رکھا ہوا ہے جو پتھر کا ستون بنا ہوا اس سامنے رکھ کے کو کنگری جوتے مارتے ہو جس نے زیادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھ کے کھیڑی اتار کے اڈی والی طرح سے مارتا اس ستون کو مارتے ہو سیمبل اس کا شیتان کا سیمبل بنا کر مولوی کو سیمبل بنا کر گال اسلام کو دینا مقصود ہوتا ہے لیکن اسلام کو دیں تو لوگ جوتے ماریں گے لہٰذا مولوی کو دے لو وہ تو بچارہ درمیان میں ایسے ہی آ گیا خواتین دو لڑ رہی تھی لاہور کا واقعہ ہے یہ بھی آپ کو سنا دوں درے گا دو خواتین ہم نے سامنے لڑ رہی تھی بارش لگی ہوئی گالیاں دیتے دیتے جناب یہ جب تھک جاتی ہیں تو جوتا لٹکا کے باہر نہ الٹا تو اندر چلی جاتی ہیں ہنڈی سنڈی پکا کے پھر واپس آ جاتی ہیں جوتا اتار کے شروع ہو جاتی ہیں دوبارہ ٹو بی کنٹینیوڈ اچھا وہ جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ ایک دوسرے درمیان میں ایک بچارہ مسکین سا سائیکل والا جا رہا تھا سائیڈ پہ ہو کے بارش لگی ہوئی تھی پانی بہت اصل واقع ہے کو لطیفہ نہیں اچھا ایک اس طرف والی نے کہا کہ یہ سائیکل والا تیرا خسم وہ اپنی ماں کا خسم آپ اس کو پکڑ لیا اس نے سائیکل والے پانی میں اس کو گوتے دے رہی سائیکل کو بہن میرا کیا کچھ ہے گالی تو اس نے دی ہے اب وہ اس کو پکڑ کے مار رہی ہے یہ مالوی تو درمیان میں بس سائیکل والے کی طرح آ گیا ہے سن یہ گالی دیتے اسلام کو جو ہمیں ٹھیک سے حکومت نہیں کرنے دیتا جو درمیان میں آ جاتا ہے پھر دو چار سال کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہمارے لیے یہ ملیٹینٹ اسلام تو اسلام تو ایک ہی ہے اس میں سے جو لوگ نکل گئے ہیں ماڈریٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو حضور کے زمانے میں منافق کہلاتے تھے دنیا بھی ان کے ہم پورے حقوق مانتے ہیں حضور نے بھی تسلیم کیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کا ایمان برسالت نہیں اب اللہ یشد اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ان المنافقین اللہ کا جھوٹ بکتے لیکن اس کے باوجود اسلام کا کلمے کا بالک اتنا ریگارڈ ہے کہ ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نقاہ ہو جاتا ہے اطلاق ہو جاتی ہے جنااز ش پڑا جاتا ہے اس کے بعد جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو معاملہ ان کا ہے کہ وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کو بھی قبول آئے یا نہیں اور اللہ نے قرآن حکیم میں بتا دیا ہے کہ کیا کیا اگر ساتھ ہوگا تو وہ قبول کرے گا اور کیا ساتھ نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں کرے گا فلاں اور ربے کا لا مین حقیم ہوگا شاجر بہن رسول پر ایمان ہے تو اس کے دیے ہوئے قانون کو ماننا پڑے گا اس کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کرن مانے اور کرہن مانے اگر دل خوشی سے نہیں مانتا تو زبردستی اس کو منوائے شریعت یہ بھی قبول کر لے گی کتنی بڑی ڈسکاؤنٹ ہے زبردستی اس کو منوا لو ہم قبول کر لیں بلکہ زبردستی منواؤ گے تو اس کا اجر زیادہ محنت زیادہ کرنی پڑی فرمایا جو قرآن پڑھنے میں فلوئنٹ پڑتا ہے اس کو اس کو اجر کم ہوتا ہے جو آڑ آڑ کے پڑتا ہے اس کو اجر زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف زیادہ ہوتی اسے زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے دو آدمی جلدی پڑھ لیتا ہے بیس منٹ میں پارا پڑھ پار لیتا ہے, وہ تو بیٹھے دوسرا بیچارہ جو ہے اس کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے زیادہ دیر آپ کو پتا آدمی کنسنٹریشن نہیں رہتی اس کی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ سائن آؤٹ ہوتا رہتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اس کو اضر زیادہ ہے غربت میں انفاق کا ازر اسی لیے زیادہ ہے کہ آدمی کو اپنے ساتھ بڑی لڑائی کرنی پڑ یہ دوں نہ دوں یہ میرے بچے کی فیس ہے یہ میرا فلاں ہے یہ میری روٹی کا وہ لڑائی زیادہ کرتا اس کا اضر زیادہ ہے تو جو زبردستی منوا لے اپنے آپ اللہ تعالیٰ اس کی اس پشٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو اپنے آپ چلا رہا ہوتا ہے پر مایا والا خلق نہ لے انسان وہ نہ لمات صبح ہی نفس ہم نے انسان کو پیدا کیا ہمارے پاس وہ گیج وہ اسکیل وہ بنا وجہ سے ای سی جی چلتی ہے اور گراف بن رہے ہوتے ہیں نا اس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا اکاؤنٹ وہاں پہ موجود ہے جیسے کام مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کنٹرول روم میں ہوتا ہے نا پینل جو بتا رہا ہوتا ہے یہ اتنے پیڑ لے رہا ہے اور اتنے اس وقت اس... وہ سارا کچھ کہیں ہے ہمارا وہ نہ تو سو بھی نفس ہم اس بات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں کہ اس وقت اس کا نفس اس کو کس قسم کے وسوسے دے رہا ہے بندہ وسوسوں کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے رب دیکھ رہا ہوتا وہ ہم سے آگاہ ہے تو ہمیں یہ کوئی کہانیاں چانیاں نہیں ہیں سیدھی سادی بات ہے یہ ساری زندگی ہم نے سننے نہیں رہنا یہ سننا ایک دن بند بھی ہو جائے گا ساری عمر سننے میں ہی ہم گزار دیں گے اور کہنے میں ہی گزار دیں گے یہ کہنا بھی ایک دن بند ہو جائے گا یہ سننا بھی ایک دن بند ہو جائے گا سننے والے بھی نہیں رہیں گے کہنے والا بھی نہیں رہیں گے اصل مسئلہ یہ کہ عمل کب کریں گے کب نبی کو نبی مانیں گے وہ نبی جو متا ہے جس کی اطاعت کی جاتی اور یہ ڈسکاؤنٹ جو ہم لیتے ہیں یہ کہاں سے لیے ہم یہ جو دین ہم نے چھوڑا ہے یہ کس نے ہمیں بولا چھوڑنے کو کوئی ہمارے اندر خدا تو نہیں بیٹھا ہوا جس کو اللہ نے فرمایا ان کی مرضی ان کی خدا ہے وہ مرضی خدا ہو جائے تو علم آدمی کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے ہدایت کا ذریعہ نہیں رہتا ہدایت کا ذریعہ تب تک رہتا ہے جب تک اس کا ٹائر آٹھ جو ہے نا وہ بندہ رہے شریعت کے ساتھ جب وہ کھل جائے